یہاں پہلی تقریر ختم ہوتی ہے اس کے مضمون خصوصاً جنگ بدر کی طرف جو اشارہ اس میں کیا گیا ہے اس کے انداز پر غور کرنے سے غالب قیاس یہی ہوتا ہے کہ اس تقریر کے نزول کا زمانہ جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد سے پہلے کا ہے یعنی تین ہجری محمد ابن اسحاق کی روایت سے عموماً لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس صورت کی ابتدائی اسی آیتیں وفد نظران کی کے موقع پر نو ہجری میں نادل ہوئی تھیں لیکن اول تو اس تمہیدی تقریر کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ اس سے بہت پہلے نازل ہوئی ہوگی دوسرے مقاتل بن سلیمان کی روایت میں تصریح ہے کہ وفد نظران کی آمد پر صرف وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو حضرت یا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان پر مشتمل ہیں اور جن کی تعداد تیس یا اس سے کچھ زائد ہے ان اللہ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 جبکہ نظران کی عیسائی جمہوریت کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا نظران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان ہے اس وقت اس علاقے میں تہتر بستیاں شامل تھیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار قابل جنگ مرد اس میں سے نکل سکتے تھے آبادی تمام تر عیسائی تھی اور تین سرداروں کے زیر حکم تھی ایک عاقب کہلاتا تھا جس کی حیثیت امیر قوم کی تھی دوسرا سید کہلاتا تھا جو ان کے تمدنی اور سیاسی امور کی نگرانی کرتا تھا اور تیسرا اسقف یعنی بشپ تھا جس سے مذہبی پیشوائی متعلق تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور تمام اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ ملک کا مستقبل اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے تو عرب کے مختلف گوشوں سے آپ کے پاس وقت آنا شروع ہو گئے اسی سلسلے میں نظران کے تینوں سردار بھی ساٹھ آدمیوں کا ایک وقت لے کر مدینے پہنچے جنگ کے لیے بہرحال وہ تیار نہ تھے اب سوال صرف یہ تھا کہ آیا وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا ذمہ بن کر رہنا چاہتے ہیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خطبہ نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے وفد نظران کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے آدم اور نوح اور اعلیہ ابراہیم اور اعل عمران عمران حضرت موسا اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام تھا جسے بائبل میں امرام لکھا ہے بعضها من بعض واللہ سمیع علیم یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے مسیحیوں کی گمراہی کا تمام تر سبب یہ ہے کہ مسیح کو بندہ اور رسول ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا اور الحیت میں اس کا شریک قرار دیتے ہیں اگر ان کی یہ بنیادی غلطی رفع ہو جائے تو اسلام صحیح و خالص کی طرف ان کا پلٹنا بہت آسان ہو جائے اسی لیے اس خطبے کی تمہید یوں اٹھائی گئی جی ہے کہ آدم اور نوح اور اعل ابراہیم اور اعل عمران کے سب پیغمبر انسان تھے ایک کی نسل سے دوسرا پیدا ہوتا چلا آیا ان میں سے کوئی بھی خدا نہ تھا ان کی خصوصیت بس یہ تھی کہ خدا نے اپنے دین کی تبلیغ اور دنیا کی اصلاح کے لیے ان کو منتخب فرمایا تھا اذ قالت امراه عمران رب انني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں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 علی عمران کی عورت لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت مریم کی والدہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ معلومات نہیں ہے جس سے ہم قطعی طور پر ان دونوں معنی میں سے کسی ایک کو ترجیح دے سکیں کیونکہ تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضرت مریم کے والد کون تھے اور ان کی والدہ کس قبیلے کی تھیں البتہ اگر یہ روایت صحیح مانی جائے کہ حضرت یا علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں رشتہ کی بہنیں تھیں تو پھر عمران کی عورت کے معنی قبیلہ عمران کی عورت ہی درست ہوں گے کیونکہ انجیر لوقا میں ہم کوئی تصریح ملتی ہے کہ حضرت یاہیا علیہ السلام کی والدہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی تو سننے اور جاننے والا ہے یعنی تو اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی نیتوں کے حال سے واقف ہے میں وہ تو انی و بات ہے اللہ امت و اللہ ال مبھی میں وہ کرنی سم ہے مر میں وہ ان دکھ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 اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا یعنی لڑکا ان بہت سی فطری کمزوریوں اور تمدنی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے جو لڑکی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں لہذا اگر لڑکا ہوتا تو وہ مقصد زیادہ اچھی طرح حاصل ہو سکتا تھا جس کے لیے میں اپنے بچے کو تیری راہ میں نظر کرنا چاہتی تھی فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے زکریہ اب اس وقت کا ذکر شروع ہوتا ہے جب حضرت مریم سن رشت کو پہنچ گئیں اور بیت المقدس کی عبادت گاہ یعنی ہیکل میں داخل کر دی گئی اور ذکر الہی میں شب و روز مشغول رہنے لگی حضرت زکریہ جن کی تربیت میں وہ دی گئی تھی غالباً رشتے میں ان کے خالو تھے اور ہیکل کے مجاوروں میں سے تھے یہ وہ زکریا نبی نہیں ہے جن کے قتل کا ذکر بائبل کے پرانے اہدامے میں آیا ہے جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا لفظ محراب سے لوگوں کا ذہن بالعموم اس محراب کی طرف چلا جاتا ہے جو ہماری مسجدوں میں امام کے کھڑے ہونے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں محراب سے یہ چیز مراد نہیں ہے سوامے اور کنیسوں میں اصل عبادت گاہ کی عمارت سے متصل سطح زمین سے کافی بلندی پر جو کمرے بنائے جاتے ہیں جن میں عبادت گاہ کے مجابر خود اور موتقف لوگ رہا کرتے ہیں انہیں محراب کہا جاتا ہے اسی قسم کے کمروں میں سے ایک میں حضرت بری موتقف رہتی تھی دعا ربه قال رب ریتوں کو ان یہ حال دیکھ کر زکریہ نے اپنے رب کو پکارا پرورتگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر تو ہی دعا سننے والا ہے حضرت زکریہ اس وقت تک بے اولاد تھے اس نوجوان صالحہ لڑکی کو دیکھ کر فطرتاً ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ انہیں بھی ایسی ہی نیک اولاد عطا کرے اور یہ دیکھ کر کہ اللہ کس طرح اپنی قدرت سے اس گوشہ نشین لڑکی کو رسق پہنچا رہا ہے انہیں یہ امید ہوئی کہ اللہ چاہے تو اس بڑھاپے میں بھی ان کو اولاد دے سکتا ہے فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جب کہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یا یا کی خوشخبری دیتا ہے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 جواب ملا ایسا ہی ہوگا یعنی تیرے بڑھاپے اور تیری بیوی بی کے بانچپن کے باوجود اللہ تجھے بیٹا دے گا قول رب علی کال اے تل تن الا رمزا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 پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے یعنی ایسی علامت بتا دے کہ جب ایک پیرے فرطوط اور ایک بوڑھی بانچ کے ہاں لڑکے کی ورادت جیسا عجیب غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہو تو اس کی اطلاع مجھے پہلے سے ہو جائے نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا اس تقریر کا اصل مقصد عیسائیوں پر ان کے عقیدے کی غلطی واضح کرنا ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور الہ سمجھتے ہیں تمہید میں حضرت یاہی علیہ السلام کا ذکر اس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح مسیح علیہ السلام کی ولادت مجزانہ طریقے سے ہوئی تھی اسی طرح ان سے چھ ہی مہینے پہلے اسی خاندان میں حضرت یاہیہ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک دوسری طرح کے معاذے سے ہو چکی تھی اس سے اللہ تعالی عیسائیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر یاہیہ علیہ السلام کو ان کی اعجازی ولادت نے الہ نہیں بنایا تو مسیح علیہ السلام محض اپنی غیر معمولی پیدائش کے بل پر الہ کیسے ہو سکتے ہیں